ام كيدا کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جان لے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں در حقیقت وہی فریب خوردہ ہیں کیا مشرقی نے مکہ آپ میں اور آپ پر نازل کردہ قرآن میں عیب لگا کر دین اسلام اور آپ کے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں تو جان لے کہ ان کی سازش انہی کے گلے کا پھندا بن جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو زک پہنچانے کے لیے ایک کسر نہیں چھوڑی لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی اور اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی ان کے دین کو غالب بنایا اور کافروں کو ذلیل و رسوا کیا